نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط اليدين أنعمت عليهم غير المعظود عليهم ولا الظالين قامنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرہ مئت الف مرہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حمد و کے بعد معز السامین رفیقان ملت تمام تعریف الله وحدہ لا شریف کے لئے ہے کل وقت کافی ہونے کی وجہ سے صرف ایک پارے کی ہی تفسیر بیان کی گئی آج دوسرے پارے کی تفسیر اس میں دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے سرکار علیہ السلاط السلام کے ایک عظیم الشان منصب کو بیان کرتے ہوئے سرکار علیہ سلاط السلام کی نبوت کے سب سے اہم پہلو کو بیان کرتے ہوئے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو کہ اس کا تعلق اپنی امت کے ساتھ کیا ہے نبی کا تعلق اپنی امت کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور خصوصا میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم کا تعلق اپنی امت کے ساتھ کیا ہے تو اللہ رب العزت اسی بات کو دوسرے پارے کی ابتدا میں رشا فرماتا ہے یقون اور رسول و اے لوگو یہ میرا رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہے یہ پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور سرکار صلاح و السلام کے بڑے عظیم الشان منصب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے امتیوں تمہارا کوئی فیل تمہاری کوئی حرکت چاہے وہ تعلق تمہارے دل سے ہو تمہارے تصورات سے ہو تمہارے خیالات سے ہو ہمارے نبی کی نظروں سے اوجل نہیں رسول والے خم شہیدا کہ ہم نے اپنے رسول کو تم پر گواہ بھی بنایا اور بھی بنایا اور نگہبان بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس آیت کا ترجمہ شہید کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا اور گواہ کا مانا کر کے بات کو آگے بڑھا دیا لیکن اعلیٰ حضرت فادل بریلوی کے کنز کا یہ سرمایہ ہے اور یہ اس کی امتیازی حیثیت ہے اعلیٰ حضرت نے جب بھی ترجمہ کیا ہے تو پہلے ساری تفاصر کا مطالعہ کیا اور گویا کہ وہ خلاصہ جو آپ کے ذہن میں موجود تھا اسی کو ترجمے کے طور پر منتقل فرمایا تو اعلیٰ حدت اس کا ترجمہ خالق گواہ نہیں کرتے بلکہ فرماتے بہ یقون اور رسول عالیہ اور اے رسول تمہارے یہ نگہبان اور گواہ ہیں یعنی نگہبان نظر رکھنے والا اور گواہ ہے گواہی اللہ کی بارگاہ میں دے گا نگہبان اس کا پہلے حوالہ سماعت فرما پھر میں آگے چلتا ہوں کہ یہ ترجمہ ہے نگہبان میرا رسول تم پر نظر رکھنے والا ہے اس ترجمہ کرنے میں اعلیٰ حضرت واحد تنہا نہیں ہے بلکہ امام المفسرین قاضی قابل اللہ صاحب تفسیر مظاہر رحمۃ اللہ نے تفسیر مزاری شریف شریفر شہید کا معنی رقیب کے کیا ہے اور رقیب کا معنی عربی میں گویا کہ نگہبان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اصول تفسیر اور تفصیر کی بڑی जाने کتاب جو ہر مکتبہ فکر کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے جس کے پڑھنے کے بعد طالب علم قرآن کی تفسیر کا فہم سمجھتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش حاصل کرتا ہے وہ बेदावी के अंदर भी کے اندر بھی شہید کا गया رقیب لکھا گیا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو شہید بنایا کیا مطلب رقیب یعنی نظر رکھنے والا بنایا اسی طرح امام المفصری علامہ ابوال برکات اللہ, اللہ علیہ تفسیر مداری کے اندر اور اللہ, ما اللہ الدین علیہ تفسیر خازن کے اندر یہ سارے علماء عالی حضرت کی علما کرتے ہوئے اپنی اپنی مستند تفاشی کے اندر شہید کا معنی رقیب کرتے ہیں یعنی ہم نے اپنے رسول کو اس کی امت کے لیے نظر رکھنے والا بنایا ہے اب آئیے سرکار نظر کیسی رکھتے ہیں کیا بات ہے تو آئیے میں قریب دور کے سب سے عظیم محدث جس پر سارے مسلمانی مسلمان فرقے جو اسلامیہ کے طور پر مشہور ہے وہ وہاں پر جا کر مشتمع ہو جاتے ہیں جو تمام اسلامیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تمام جن شخصیت پر جا کر مشتمع ہو جاتے ہیں وہ ہے شاہبلی اللہ محدث دہلوی کے خاص شاگرد بھی اور بیٹے بھی شاہ عبد محدث عظیم محدد اللہ علیہ جس کی تفصیل پر جن کے فتح پر آ کر ہندوستان اور پاکستان میں جو فرقوں نے سر اٹھایا اگر وہ کسی کے مسلط پر جا کر جلتے ہیں ہمارے مدرسے سے بھی اگر کوئی طالب علم فارغ ہوتا ہے اس کو جو حدیث کی سند ملتی ہے تو اس نے فلاں استاد سے پڑھا فلاں نے فلاں استاد سے پڑھا تو یہ سند جا کے شاع الحق محدث کے ساتھ ساتھ شاب الحزیز پر جاتی ہے یعنی ہماری سندوں میں بھی ان کا نام ہے ان کی سندوں میں بھی ان کا نام ہے تو آئیے میں اس عظیم محدث اور عظیم مفسر کی تفسیر بیان کروں جو اپنے وقت کا مجدد تھا اور جس نے اہل تشیح کا گو کے قلعہ کما کیا ہندوستان کی سرزمین پر جب اہل تشیح نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے اس کو اخاڑ والی شخصیت میں تفصیر ان کی فارسی میں ہے ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سر فرمائیے اسی آیت کہتے ہیں فرماتے ہیں تمہارا رسول تمہارے رسول تم پر گواہ ہوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور وقت کی وجہ سے ہر دین دار کے اس رتبے پر مبتلے ہیں کہ جس تک وہ پہنچا ہوا ہے اگر فرماتے ہیں اور سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہو اور اس کے حجاب سے بھی واقف ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی سے رکا ہوا ہے یعنی جس کی وجہ سے وہ ترقی سے رکا ہوا ہے کس سبب سے رکا ہوا ہے میری پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حجاب کو بھی جانتے ہیں فرماتے پس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے گناہوں کو تمہارے ایمان کے درجات کو تمہارے اچھے برے اعمال کو اور تمہارے خلوص اور تمہاری منافقت پر بھی مبتل ہیں یہ تفصیل میں تفصیری عزیزی نے شاہبد العبیذ محبد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی مکمل تفسیر کر دی س... کیونکہ سرکار کے منصب کی بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جن جن اماموں نے اپنی مغفرت کا ذریعہ بناتے ہوئے اس آیت کی تفسیر کی ہے میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ان کا قلم کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے اس کو بیان کرنے سے مجھ گناہدار کی بھی اور آپ نیک سارے حضرات کی بھی گویا کہ مغفرت ہو جائے اور یہ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور وہ ہے حضرت کہ میں عبد العزیز محبد زہلی کو نہیں مانتا ہم نے کو کوئی بات نہیں کوئی کفر نہیں نہ مانے لیکن جب صحابی کا قول آ جائے اس کو تو مانیں گے آپ اور صحابی بھی کون ہو ابو سعید خدری ربی اللہ تعالیٰ وہی شاید کریمہ کی کیا تشریح کرتے ہیں فرماتے بہ یقون اور رسول والے اور اس حوالے کو نقل کرنے والے امام ابن جریل اپنی تفسیر تفصیل ابن جریر کے اندر نقل فرماتے اس آئے کے تحت کہ رسول والے کم شہیدہ بما امل او فعال حضرت سعید خدری فرمات کا مانا یہ ہے کہ نبی تمہارے سارے اعمال پر اور تمہاری ساری حرکت پر جمع ہے کہ جو جو حرکت تم کرتے ہو اور قریبی حوالہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی سیرت کی کتاب دنیا اسلام کے اندر بڑی مستند ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ چلو سرکار نے اپنی زندگی میں اپنے امت کے اعمال کو ملاحظہ کیا ہوگا لیکن سرکار کے دنیا سے رخت ہوگئے تو کیا کچھ فرق آیا ہے وہ عبارت کیا نقل فرماتے ہیں میں اس کا گویا کہ عبارت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ماری فتی اخوال ہی آزار ہی ان دا لاخوا فرماتے سرکار علیہ سلاد اپنی امت کا مشاہدہ فرماتے ہیں وہ معرفتی بھی ان کے آوان کو جانتے ہیں وہ ان کے دل کے راز کو جانتے ہیں فرماتے وہ بالکا اندہ جلی یہ ساری باتیں محمد عربی کے سامنے روشن ہے لا خفا کوئی پوشیدہ نہیں یہ الامہ ذخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقل فرماتے ہیں اس کے بعد آئیے امام المحدثین جس نے پچہتر دفعہ جاپتے ہیں وہ سرکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا دو لاکھ حدیثوں کا حافظ کئی حدیثوں کی کتابوں کا مصنف نو سو سے زیادہ کتابیں جس نے لکھی نبی صدی کا مجدد امام جلال الدین سعودی رحمتہ اللہ تعالی علیہ الحافی الفتح کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ فرما متکلی اور محققین کی جماعت کہتی ہے کہ سرکار اپنے انتقال کے بعد زندہ ہے ابھی متکلین اور محققین کس کو کہتے ہیں یہ دو لفظ سمجھ جائیے انشاءاللہ شاء آپ کے لیے گویا کہ نور نور ہوگا متکل کیونکہ علماء کی بہت جماعت ہوتی ہے کوئی فقیر ہوتا ہے کوئی محدث ہوتا ہے کوئی متقلم ہوتا ہے تو متکلن علماء کی اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو علم کلام کے ماہر ہوتے ہیں علم کلام عقیدے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں عقیدے تو عقیدے کے ماہرین جو ہوتے ہیں جو عقیدے کی جانچ پتان کر کے آنے والی امت کے لیے صحیح عقائد کی راہ مہیا کرتے ہیں اس جماعت کو کہا جاتا ہے متکلمین کی جماعت وہ امام سعید بھی جیسا محبس کہتا ہے کہ یہ عقیدہ میرا نہیں بلکہ سارے متکلمین کا ہے سارے متکلمین کا ہے صرف مات خالی متکلمین نہیں بلکہ وہ قول المتمون المحقون بلکہ یہ محققین کا بھی ہے اور محقق کس کو کہتے ہیں یہ بھی علماء کا ایک طبقہ ہے اور محقق علمات اس طبقے کو کہتے ہیں کہ جب بہت سی روایتیں آپس میں جمع ہو جائے تو اس میں سے مقبول کون سی ہوگی کس کو ترجیح دی جائے گی کس کو بڑھائی دی جائے گی تو جو اس کمال کے ماہر ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے محقق اور جو اس جماعت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے محققین کی جماعت تو امام سعید بھی فرماتے ہیں سرکار کی حیات کا مسئلہ اور اپنے امت کو دیکھنے کا مسئلہ میں اکیلا نہیں بلکہ محققین بھی اور متسلمین بھی یہ کہتے ہیں کہ سرکار زندہ ہے. اور ہندا ہے تو کیا کرتے ہیں تو آج امام مانسویتی فرماتے ہیں کہ وہ انہوں یہ سورودک امتی جب کوئی امتی نیکی کرتا ہے تو سرکار کو خوشی ہوتی ہے سرکار ملاحدہ کو سرکار کو خوشی ہوتی ہے, وَيَحْزُنُ امتی گناہ کرتا ہے تو وَيَحْزُنُ سرکار علیہ السلام کو غم ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا امام سعید رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ماضی قریب کے غیر مقلدین کے پیشوا قاضی شوقانی صاحب نیل الا کے اندر فرماتے ہیں جلد نمبر تین سپا نمبر اکتالیس کے پد کے وقت رسول اللہ امت ہی وہی امام صوفی کا حوالے لیتے ہیں کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے اور محققین بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی فاق اپنی قبر اقدس میں زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں پر مبترے ہیں نیکی جب دیکھتے ہیں تو مست کا اظہار کرتے ہیں اور گناہ جب ہوتا ہے تو اللہ سے اتفاق کرتے ہیں تو اللہ نے دوسرے پارے کی ابتدا اپنے محبوب کی عظمت موضے سے فرمائی کر وہ یقون اور رسول میرے نبی کی نظروں میں میں نے اتنی استا فرمائی ہے جس نے مجھے دیکھا تو اس آنکھ میں اتنی وسعت آ گئی ہے اب تمہارا ایک بھی پہلو چاہے وہ تمہارے دل سے ہو تمہاری حرکت سے ہو تمہارے پفکرا سے ہو میری نبی کے اور نظروں سے اوجل نہیں کیوں وہ یقون اور رسول میرا نبی تم پر گواہ ہے جب تو میری بارگاہ میں تمہاری ایک ایک حرکتوں کی گواہی دے گا تو یہ سرکار کا ایک عظیم موضا اور اسی چیز کو حاضر ناظر سے اہل سنت تشویش دیتے ہیں کہ سرکار ہماری نیٹوں کو جانتے ہیں ہماری برائی کو جانتا ہے یہی یہاں ناظر ہے کبھی ہم نے نہیں کہا کہ سرکار یہاں پر بھی وہاں پر بھی یہ عقیدہ ہم پر جھوٹ بانگا گیا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار اپنی قبر میں زندہ ہے اور امت کے سارے احمد میرے مصطفیٰ پر پیش کیے جاتے ہیں مصطفیٰ ہر امتی کی ہر درجہ کی نیکی کو بھی جانتا ہے جس طرح کہ علامہ شاہ عبدالعفیز محدودہ نے فرمایا کہ اس کی ترقی درجات کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کا درجہ کیوں رکا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ گناہ جو کر رہا ہے اس کی کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کا دل جو پلٹ رہا ہے اس رہے ہیں. یہ سرکار سلام کا ایک عظیم ہے. اس پر مجھے مسلم کے, جی کے مدینت وہ ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میں کسی شخص بھی قرآن کی تلاوت کی وہ مختلف انداز میں پڑھ رہا تھا ان کو یہ مزاج اس کا پسند نہیں آیا اس کو لے کر سرکار کے پاس پہنچے اور عرض کی حضور یہ کیسا قرآن پڑ رہا ذرا سنیے آپ سرکار نے کہا ذرا تم پڑھو حضرت عبید بن قاب نے ایک آیت پڑھی اسی آیت کو جب انہوں نے پڑھی تو طرز اور تھا کیونکہ کئی طرح سے قرآن کو پڑھا جا رہا تھا تو طرز اور تھا سرکار نے فرمایا عبید بن قاب تم نے بھی صحیح پڑھا اور اس نے بھی صحیح پڑھا تم نے بھی صحیح پڑھا اس نے بھی صحیح پڑھا مسلم شریف شریف ہے عبید کاب کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ جب سرکار نے اس کے پڑھنے کو صحیح کہا میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا اللہ ایسا وسوسہ کہ مجھے اس کلمے سے آپ سے نفرت ہونے لگی اللہ اور ایسی نفرت زمانے جاہریت میں نہیں تھی نفرت میرے دل میں تھی مصطفیٰ نے میرے دل پر ہاتھ مارا مسلم شریف کی حدیث ہے فرماتے سرکار نے میرے دل کی کیفیت کو دیکھ لیا اور میرے دل پر ہاتھ مارا ہاتھ مارنے کی دیر تھی میں خواب سے نچ گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں عرص کے نیچے کھڑا ہوں اور اسی وقت میرے دل سے وہ خیال دائر ہو گیا وہ خیال دور ہو گیا اور قرآن نے سچ کہا وہ یقون اور رسول شہیدا میرا رسول تمہارے ہر سیل پر میں کے بار ہے دعا فرمائیے ہمیں رضا والے کام کرنے کی لطوں کی قطع سمجھتا اسی کے ساتھ اللہ رب العزم نے ایک سرکار کے عزیز موجے معجزہ کہہ لیجیے یہ آپ کی عظمت کی بات کہہ لیجیے کہ جب سرکار مدینہ پاک تشریف لے آئے تو بیت المقدس کی طرف گویا کہ آپ منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے مفسرین نے سولہ مہینے کا فون کیا سترہ مہینے کا قول کیا یہ تو اس بات پر مفسرین کا اجماع ہے کہ سال سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارکہ تھا سرکار جو آج مزید قبل قین ہے اس میں نماز ادا فرما رہے تھے نماز ظہر کی تھی دو رکعت ہو چکی تھی یہودی تانا دے رہے تھے کہ ہمارے مسلک کو غلط کہتے ہیں ہمارے مذہب کو غلط کہتے ہیں ہماری تبلیغ کو غلط کہتے ہیں لیکن جب سجدہ کرنے کی بات آتی ہے عبادت کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے پیغمبروں کے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑتے ہیں یہ بات سرکار کے دل میں گوت خلجان پیدا کر گئی اور دکھ ہونے لگا اور قرآن کہتا ہے نظروں کو چہرے کو دیکھ رہا ہے خدما محبوب سرکار نے اس وحشت کی وجہ سے بار بار آسمان کی طرف سر کو اور دل کی زبان سے اللہ کو یہ کہا کہ مولا یہ یہودی مجھے تانا دیتے ہیں تو حکم کر کہ یہ قبلے کی جگہ یہ سمت منتقل ہو جائے میں یہودیوں کے تانے سے بچ جاؤں اور میری آنے والی امت بھی بچ جائے سرکار بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کی کتاب اٹھائیے چاہے وہ فقہ ہنفی ہو یا فقہ جافیہ ہو یا فقہ شافیہ ہو ہر فقہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام جب نماز پڑھاتے ہوئے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کرے گا تو ڈر ہے کہ اس کی بنائی کو اللہ چھین لے اور یہ عمل امام کے لیے اکراہ ہے مطلوب ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں جو بھی عمل کرے اللہ کے نزی محبوب ہے اللہ کے نزی محبوب کیوں نماز کیا ہے ادائے مصطفیٰ جلان ہے نماز میرے مصطفی حرکت ہی تو نماز ہے تو سرکار نے آسمان کی طرف چہرے کو اٹھایا بار بار دیکھتے رہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا چہرہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی گویا کے گویا کہ آداب کے اندر اتنا مشغول ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت کی نظر ہم وقت آپ کے چہرے کی طرف ہے اور اللہ رب العزت کیا فرماتا محبوب آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہی آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی دوسرا قبلہ ہو جائے فرن ولی کا مستفی منہ پھیر دو جہاں تیری رضا ہوگی وہی قبلہ ہوگا جہاں تیری رضا ہوگی فلن ول ہم ضرور تجھے پھیر دیں گے قبلہ رتن ترباہ قبلے کی طرف پھیریں گے لیکن کون سا قبلہ جسے تو چاہے گا جس میں تیری رضا ہوگی تو یہ مصطفیٰ کے بارگاہ کے آدار ہے میرا محبوب اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم مرتبہ رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی جہاں رضا ہوتی ہے اللہ اپنی توجہ کے قبلے کو وہی منتقل کر دیتا ہے اللہم صلی سیدنا و و صلی اللہ وسلم مولانا محمد وبارک وسلم اس کے بعد مومنوں کو ذکر کی دعوت دی گئی فن کرونی یا وکر کم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وش کرونی بلا میرا شکر بجا لاؤ اور میری نعمتوں کا طفان مت کرو اس کے ساتھ انکار مت کرو فرقرونی تم میرا ذکر کرو تم میرا ذکر تنہائی نہ کرو گے حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا میں تمہارا ذکر تنہائی نہ کروں گا تم میرا ذکر مجمے نہ کرو گے میں سے آلہ بجنے میں تمہارا ذکر کروں گا اور آپ خود سوچئے جس کا اللہ ذکر کرے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے فل قرون تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا بعض مفسرین فرمائے ذکر عام ہے اگر کوئی ولیوں کا ذکر کرے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے اگر کوئی نبیوں کا ذکر کرے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے چونکہ نبیوں کی ولیوں کی تعریف اللہ کی تعریف اور اللہ کی تعریف ہی اللہ کا ذکر ہے فل قرون اور اللہ کا ذکر کیا ہے ان اللہ وہ میں اللہ رب العزت کا جو بذات خود ود اور ذکر ہے وہ نبی پاک پر درود پاک پڑھنا ہے تو اگر کوئی پوری زندگی پورا دن ہما وقت نبی پاک پر درود پڑھے تو اس آیت کے خلاف نہیں بلکہ اس آیت کا صحیح مزداق ہے اس لیے سرکار نے عبید بن کاط کو فرمایا تھا کہ تم پورا دن کیا کرتے ہو مجھ پر کتنا درود پڑھتے ہو مسکاط میں حبیث کہتے حدور تین وقت میں اپنے کاموں کے لیے نکال دیتا ہوں دوسری عبادت نکال اب تو تیرے سارے گنا حل نہ بخش دے اب تو تیرے سارے گناہ اللہ بخش دے گا تو دعا فرمائی اللہ رب العزت خلوص نیت کے ساتھ نبی یہ پر دروپ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ کی موافقت کرتا ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے جس پر بندہ عمل کرتا ہے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ذکر ہوا شہداء کا یادینام العین الصبر وسلام اے ایمان والو پریشان ہو جاؤ کسی مسائل میں آ جاؤ دو رکعت نماز حاجت پڑھو دو رکعت نماز حاجت بشرطے کے تمہاری ساری نماز پابندی کے ساتھ ہو رہی ہوں فرائض کی پابندی ہو دو رکعت فراف حاجت پڑھو اور ایسا پڑھو کہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ہو اگر حرام کا لقمہ ہو مسلم شریف گریف سے سٹا فرماتے ایک بندہ پاؤں میں چپل نہیں سر پر ٹوپی نہیں داڑھی اور اس کے بعد ریس میں بالکل آلود ہے تبتی ہوئی دھوپ میں اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن اس کے پیٹ کے اندر ایک حرام کا لکما ہے سرکار فرما کے جو مدد امت کل کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی سرکار में دعا قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ پیٹ میں حرام کا لکما نہ ہو دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہمیں حرام خوری سے محسوس فرمایا میرے ویزوں ارشاد فرمایا گیا کہ بسبر اے ایمان والے مدد طلب کرو بسلا نماز اور صبر پتا چلا اللہ نے کچھ لوگ چیزوں میں ایسی چیزیں برکتیں ڈالی ہیں جن سے مدد لے سکتے ہیں کیونکہ نماز خدا نہیں ہے صبر خدا تو جو یہ فلسفہ بن چکا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگو ہی مت ہم نے کہا نماز پڑھنا ہی اللہ سے مانگنا نبی پاک سے مانگنا ہی اللہ سے مانگنا غو سے پاک سے مانگنا ہی اللہ سے مانگنا کیونکہ سارا سلسلہ بھی ازن اللہ اور عطائی ہے وہاں سے اگر نہ ہو تو یہاں سے نہیں اس کو شرک اگر کہہ دیا جائے تو نہ جانے قرآن کے کتنے پیغام پر شرک فتوا آ جائے گا اللہ فرماتا اسٹار امر کا سیگار مدد طلب پڑو مولا تیرے سے اللہ فرماتا نماز سے مولا تیرے سے اللہ فرماتا صبر سے اب صبر مخلوق ہے نماز مخلوق ہے اور یہ کہہ دیا جائے متلقن کہ مخلوق سے مدد مانگنا کفر ہے تو میں کہوں گا قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ صبر وسلام کہ نماز سے مدد مانگو صبر سے مدد مانگو پتا چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں تو اللہ ان کو اپنی بارگاہ کا سفارش کرنے والا بنا دیتا ہے اور اللہ رب العزت ان کن بزرگوں کے وسیلوں سے اس بندے کی حاجت کو مر لاتا ہے تو اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ نماز اور صبر سے تم وسیلہ مانگو اور یاد رکھو جب جنگیں بدر لڑی گئی کئی مسلمان شہید ہو گئے کافروں نے مذاق اڑایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تب بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا اب ان کو کیا ملے گا یہ تو سارے کے سارے مارے گئے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا جب وہ یہ چینی گوئیاں کر رہے تھے اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کے لیے اور اس کا نزول بھی شانے ببر رکھا گیا ہے اللہ نے آئے تو تاری وی فدیر اللہ اموات محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر گیا وہ مردہ ہے اللہ فرماتا نہیں بلاحیا وہ زندہ ہے وہ کیا ہے زندہ ہے لیکن ایسا زندہ ہے شروع کہ تمہاری سمجھ اس کی زندگی کا اندازہ نہیں لگا سکتی وہ کیسے نہیں لگا سکتی اس لیے کہ ایک تو زندگی یہ ہوتی ہے کہ چلنا پھرنا زندگی ہوتی ہے ایک وہ زندگی ہوتی ہے جس کو اللہ زندگی فرماتا ہے ایک زندگی وہ ہے جو رو والی زندگی ہے اللہ کہتا ہے ایک آدمی ایسا ہے جس کے جسم میں روح ہے اس کی آنکھیں ہیں اس کا منہ ہے اس کا کان ہے وہ ابو جہل ہے لیکن اللہ فرماتا ہے سنمن بک من اور ابھی اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے گونگا بھی ہے پتا چڑھا دیکھنا صرف اللہ کے نزدیک حیات نہیں سننا صرف اللہ کے نزدیک حیات نہیں بولنا صرف اللہ کے نزدیک حیات نہیں چلنا پھرنا یہ اللہ کے نزدیک حیات نہیں اللہ کے نزدیک حیات کیا ہے دیکھیے ابو جہن بول رہا ہے لیکن پھر بھی گونگا ہے دیکھ رہا ہے پھر بھی اندا ہے سن رہا ہے پھر بھی بڑھ ہے لیکن جنگ بدر میں آپ دیکھیے ایک صحابی کی گردن وہاں ہے جسم وہاں ہے جسم وہاں ہے وہ گردن وہاں ہے وہاں ہے سب جسم جدا جدا ہے اب کہیں سے دیکھنے کی بات پیدا نہیں ہوتی کہیں سے, ہوتی، کہیں سے, ہوتی، کہیں سے ہوتی، اللہ فرماتا حبیر کافر زندہ مردہ ہے اس لیے کہ زندگی کیا ہے تیری اتبا کہ جو تیری اتباع میں گرک ہو گیا اسے زندگی میں لی چاہے وہ میدان میں اس کا جسم کہیں ہو سر کہیں ہو, اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہے اور جو تیری اتباع سے بھاگ گیا وہ چل بھی رہا ہو تو قرآن اس کو کہتا ہے, لا حبیب یہ تو مردے ہیں تم ان کو کہاں سنا رہے ہو تو دیکھیے اصل حیات نبی یہ پاک اتباع ہے اصل حیات دیکھنا نہیں اصل حیات چلنا نہیں اسی لیے شاعر مشرق نے کہا کہ یقین محمد سے وفا ت نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں دور پڑی ایک مسئلہ اور ہم کریں اب ایک قصاص کا مسئلہ یہاں پر ہے جس کو غور فرمائیے ان شاء اس کی رحص آگے آئے گی تو میں فقی وجوہات کے لحاظ سے سود وغیرہ کے مسائل کے ساتھ اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن ایک بات یہاں پر سما فرمائی اللہ نے فرمائی کتب علی کو ملک کے ساتھ قتل اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا جو نہ حق مارے جائیں گے ان کے خون کا بدلا یعنی مسلمانوں پر سر کر دیا گیا اگر کوئی شخص کسی جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے قصاص لیا جائے گا یہ یہ کیوں یا کیوں ہوئی تو عرب کے جو وڈیرے تھے عرب کا قانون اس بگڑا ہوا تھا اس سے آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو اپنی زندہ بچی کو قبر میں دفن کر دے کے ساتھ بگڑا ہوا قانون ہوگا تو وہاں پر ایک قانون یہ بھی تھا کہ ایک قبیلے کا کوئی وڈیرا کسی غریب کو مار دیتا ہے یا غریب کسی وڈیرے کو مار دیتا ہے تو وڈیرا کیا کرے گا غریبوں کے ایک کے بدلے پچاس بندے مارے گا یعنی yani مارا گیا ایک قاتل بھلے بھاگ جائے لیکن اس کے بدلے پچاس بندے مارے جائیں گے اور ظاہر سی بات یہ فطرت کے خلاف ہے فطرت یہی چاہتی ہے کہ مقتول کے قاتل کو مارا جائے نہ کہ قاتل کے رشتے داروں کو مارا جائے جس نے جرم کیا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے تو اسلام دین فطرت ہے اسلام نے آ کر بتا دیا کہ الحر بالحر والعبد انہے اگر مارنے والا آزاد ہوگا تو آزادی قتل کیا جائے گا اگر آزاد آدمی نے کسی کو قتل کیا اور وہ بھاگ گیا تو اس کو قتل کیا جائے گا اگر ایک غلام نے دوسرے غلام کو قتل کیا تو اس غلام کو قتل کر دیا جائے گا عرب نہیں ہوتا تھا اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کر دیا تو اس عورت کو معاف کر دیتے تو اس کے شوہر کو مار دیتے تھے تو اللہ نے فرمائیے فطر کے خلاف ہے وہ الفاظ اگر قاطل عورت ہوگی اور مقتول عورت ہوگی یا قاطل عورت ہوگی تو قاتل عورت ہو تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا قاتل غلام ہو تو غلام ہی کو قتل کیا جائے گا اور اس کساک کے سم کو اللہ رب العزت نے نافذ کر کے ایک بہت بڑی بات بلا کے پیدا فرما دی اب دیکھیے آج کل کے دور میں اسلام کی تعلیم پر یوروپین اٹیک کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تعلیم ایک وحشانہ تعلیم ہے کہ قتل کر دو کیوں ہم نے تو آپ کو قاتل پر رحم رہ ہے مقصد مر گیا اس پر رہ نہیں آ رہا اس نے جس کو مار دیا اس پر آپ کو ریم نہیں آ رہا اور یورپ میں یہ ہے کہ جناب جج پوری کوشش کرے گا کہ کاپل چھوٹ جائے لیکن اسلام کیا کہتا کاپی نہیں چھوٹے گا جب تک کہ اس کے جرم کی اس کو سزا نہ ملے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواہشی مذہب کون سا فطرتی مذہب کون سا ہے اسلام فطرتی مذہب ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر مارنے والا وڈیرا ہو تو وڈیرے کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے کسی غریب کو مار دیا جائے اسلام کہتا, کہتا کہ قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا لوگ کہتے ہیں نہیں کہ قتل کی سزا ایک وحشی سزا ہے قاتل کو چھوڑ دینا چاہیے اتنی گندی سزا نہیں دینی چاہیے اتنی برائی والی اتنی بحثناک سزا نہیں دینی چاہیے ہم نے کہا جس بحشت سے اس میں سامنے والے کو مارا ہے گولی سے مارا ہے پتھر سے مارا ہے مارا ہے جس وحشت سے جس بے دردی سے قتل کیا ہے مقتول پر آپ کو رحم نہیں آ رہا قاتل پر رحم آ رہا ہے تو اس حکومت کا تو خدا حافظ ہے جو حکومت قاتلوں پر رحم کرے گی تو اس ملک کا بھی خدا حافظ ہے اور اس گوا کہ مذہب کا بھی خدا حافظ ہے تو اسلام نے ہر طریقے سے انسانیت کو ایک قانون میں باندھ دیا ہے اور یہ سمجھا دیا ہے کہ جو سزا کرے گا جو قصور کرے گا سزا اسی کو ملے گی سزا وار وہی ہوگا اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی کمیز نہیں درد پاک پڑی اب یہاں پر روزے کی فرضیت ہے اس پہ آپ پر جو فرمائیے گا اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے جس طرح کہ تم سے پہلے پر روزے فرض کیے تھے لیکن آگے کچھ لوگوں کے لیے سکھنا آیا ہے یعنی لوگ سارے مسلمانوں پر روزے فرض ہیں لیکن کچھ مسلمان ایسے جن پر فرض نہیں اس کو اللہ نے خود بیان فرما دیا فرما سمند مریض تم میں سے اگر کوئی مریض ہو اولا سفرین یا وہ مسافر ہو تو اس پر روزہ نہیں ہے رکھ لے تو اچھا ہے رکھ لے تو اچھا ہے نہیں رکھتا تو رمضان المبارک کے بعد اس کی سزا کر لے گناہگار نہیں ہوگا اب مرض کیسا ہے وہ سوا فرمائیے جس طرح کہہ رہے کہ آج کل شگر ہے شگر والے کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب اس کا شوگر بل بڑھ جاتا ہے تو جب تک وہ کچھ کھائے پیے نہ تو گویا کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان رخا رہتا ہے اس کو ڈاکٹر اور طبیب حاضر یہ درد دیتا ہے کہ تمہیں کھانا پینا ضروری ہے اب اگر اس کی ماں پر باندھ آتی ہے تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ قضا کرے اور اس انداز میں قضا کرے کہ جب رمضان کے بعد وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو اب وہ اپنے روزے کی قضا کرے اب گناہدار نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس میں پایا گیا اب ایسا ہے کہ ایک شخص اتنا برا ہے اور بیمار بھی ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ شریعت کس طرح میں اس کو شیخ افانی کہتے ہیں یعنی اتنا برا شخص کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کا ایک فری دے جو خطرے کی رقم ہے وہ ہر روزے کی دے اب اگر وہ صحت یابی کے بعد صحیح ہو جاتا ہے اور اس میں قوت آ جاتی ہے تو وہ اپنے سارے چھوڑے ہوئے رمضان کے روزوں کی قضا کرے اور اگر دوبارہ اس میں وہی کیفیت ہے تو جو رمضان میں تھی یعنی ضوف اور بڑھتا چلا گیا تو اس سے کہا گیا کہ جناب اب آپ صرف استعار دے دیں اس کا فیڈیاں دے دیں ایک فطرے کی رقم پر وہ آپ کے لیے جزا ہوگا اور یہ حکم شیخ فانی کا ہے اب ایک برا آدمی ایسا ہے کہ جو روزہ نہیں لگ سکتا اور نہ ہی فیبیاں دینے کا پیسہ ہے ایک برا آدمی ایسا ہے کہ نہ فدیا دینے کا پیسہ ہے اور نہ وہ روزے رکھ سکتا ہے اس کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بہت کمزور ہے تو نہ رکھے اور فیبیا دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے تو صرف وہ اللہ کی بارگن استفار کرے اور کہے مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے اپنی آرضی اپنے انتظار اللہ کی بارگن پیش کرے امید ہے اللہ رب العزت کی خطان کو معاف فرمائے گی دی. اب دیکھیے دوسرا مسئلہ یہ تو مریض کی بہستی اب او اللہ سفر مسافر اب مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کہتے کس کو ہے <تصفح> تو شریعت کی میں مسافر شب کو کہتے ہیں جو تین دن کی نکل جائے اور تین دن کی راہ کو پور کر لے آج تو تو ترقی آپ دن ہے کہ دس دن کو گویا کہ کوئی بیس دن کا سفر یا تین مہینے کا سفر وہ ہائی جہاز دو تین گھنٹے میں طے کر دیتا ہے تو شریعت کی سلام میں آر حد فاطل بری رحمت اللہ علیہ فتح رضی شریف نے جو مدت بیان فرمائیے مسافری کی وہ یہ ہے ساڑھے ستاون میل اب یہ کتنا کلومیٹر بنتا ہے اس کا بندازہ لگائیے ساڑھے ستاون میل کو عبور کرنے کے بعد بندہ بن جاتا ہے مسافر اب جب وہ مسافر ہو گیا اب رمضان کے مہینے میں وہ مسافر ہوا ہے تو اب اس کے اس کو اجازت ہے کہ اب وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے سرکار جبھی سے سرکار نے فرما کے وہ روزہ رکھ دیتا ہے تو بہتر ہے اور اگر نہیں رکھتا ہے تو اسے اجازت ہے رمضان کے بعد وہ اپنے اس مسئلے کی ادا کر لے سفر کے مسئلے پر ایک بات اور سنا سمائیے کہ اب ساڑھے ستاون میل کی تو اس نے مسافت طے کر لی لیکن اب یہاں سے وہ لاہور گیا بات لاہور کئی سو کلومیٹر ہے وہاں پہنچنے کے ساتھ وہ مسافر ہو گیا لیکن لاہور وہ گیا پندرہ دن کے لیے اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں بیس دن کے بعد دوبارہ کراچی آؤں گا اب یہ وہاں پر پہنچا تو چاہے وہ اس کا وطن نہ ہو اس کا مکان نہ ہو لیکن مکان اقامت کی وجہ سے پندرہ دن کی نیت کی وجہ سے اب وہ مسافر نہیں رہے گا اب وہ وہاں پر قصر نہیں کرے گا بلکہ رمضان کے روزی میں رکھے گا اور پوری نمازیں پڑھے گا تو اگر بندہ اپنے شہر کو چھوڑ کر ستاون میل سے باہر نکلتا ہے اور نیت کہیں پر رکنے کی پندرہ دن کی ہو تب وہ مسافر ہوگا لیکن اگر گیارہ دن کی ہے چودہ دن کی ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا اسی طرح آپ یہ یاد رکھیں آپ لاہور پہنچے آپ نے کہا میں دس دن کے لاہور جا رہا ہوں تو اب آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں آپ کی مرضی ہے قصر کریں گے پر قصر کرنا بازی ہے لیکن ابھی آپ کی ٹکٹ اوکے نہیں ہو رہی ہے آپ نے کہا میں کل چلے جاؤں گا اب گیارہ دن ہو گیا تو سامنے والے میں آپ کی ٹکٹ کل اوکے ہو جائے گی اب پندرہ دن ہو گیا سامنے والے کل ہو جائے گی تو سولہ سترہ اب چاہے کئی سال گزر جائے لیکن آپ کی نیت رکنے کے لیے نکلنے کی ہے تو اب اسی سورت میں بھی آپ مسافر ہی ہوں گے اس صورت میں لیکن جب آپ نے یہ عزم کر لیا کہ میں نے پندرہ دن یہاں رکنا ہے تو نیت اقامت کی وجہ سے آپ پر گویا کہ مسافرت کی حد ختم ہو جائے گی اور آپ مقیم پر آپ رہتے ہیں جو آپ کا گھر ہے جہاں پر آپ کے بال بچے ہیں اس مسئلے کو تھوڑا غور فرمائیے کیونکہ ہر کا تعلق سفر سے ہوتا ہے جہاں پر آپ کا گھر ہے جہاں پر آپ پیدا ہوئے یہ آپ کا وطن اصلی ہے. یہ آپ کا مکان اصلی ہے ٹھیک ہے آپ پندرہ دن کی نیت کے لیے کہیں پر جا کر رک گئے اور مسافرت کی گویا کے سفر آپ نے ستاڑے ستاون میل ابور کر لیا تو جہاں پر آپ سو دن یا ایک مہینے کے لیے رکے وہ آپ کا مکان اصلی نہیں بلکہ مکان اقامت ہوگا کہ جب تک کہ آپ وہاں پر روکے ہوئے ہیں جب آپ وہاں سے واپس آ جائیں گے تو گویا کے آپ مسافرت کی حد ختم ہو جائے گی اور وہاں پر اگر آپ نے پندرہ دن کی نیت کر لی ہے تو اب مسافر نہیں رہیں گے اور نہ ہی وہ آپ کا اصلی گھر ہوگا اقامت کا ہوگا لیکن مسافر اس لیے نہیں ہوں گے آپ کہ جناب پندرہ دن سے کم کی نیت کی ہے اور پندرہ دن سے زیادہ کی نیت کر لی ہے پندرہ دن کی نیت کر لی تو اب وہاں پر آپ جو ہے بکنگ کہلائیں گے اسی طرح عورت اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے میکے سے سسرال چلے جاتی ہے تو اب اس کا میکا جو ہے وہ اس کے لیے مکان اصلی نہیں رہا وہ اپنے شوہر کے گھر چلی گئی لاہور سے کسی شخص نے شادی تھی کراچی لے آیا تو اب اس عورت کے لیے اپنا لاہور کا گھر کیا ہوا اکامتیں اقامت ہوا وقت میں اس نہیں اب اگر وہ ایک دو سال کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر چلی جاتی ہے تو بیوی جو ہے وہ قصر کرے گی لیکن شوہر جو ہے وہ قصر نہیں کرے گا سمجھنا لیکن اگر اس طرح ہے کہ وہ سسرال کچھ دنوں کے لیے گئی ہے لیکن اسے رہنا اپنے ماں باپ کے گھر پر ہی ہے پھر اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ کر آئے گی تو مسافر نہیں رہے گی بلکہ مسافر نہیں رہے گی وہاں پر وہ پوری اپنی نماز گاخر ادا کرے گی تو یہ شریعت کے چند مسئلہ ہے اس کو اسی طرح ایک شخص ہے جس کا دو گھر ہے ایک بنگلہ کراچی میں ہے ایک بنگلہ لاہور میں ہے ایک گھر کراچی میں ہے ایک لاہور میں ہے اب وہ کراچی سے جا کر لاہور چلا جاتا ہے چاہے وہ ایک دن کے لیے جائے لیکن اگر وہ مکان اس کا خود کا ہے اور رہنے کے لیے ہی بنایا تھا ساری سہولت وہاں مہیا کر دی تھی چاہے وہ ایک دن کے لیے جائے گا مسافر نہیں ہوگا مقیم ہوگا مسافر نہیں ہوگا مقیم ہوگا اب اس نے کراچی میں اس کا گھر ہے لیکن وہ اپنی بیوی بچے سب کو لے کر سارا سامان لے کر یہاں سے لاہور چلا گیا اب مکان تو اس کا یہاں پر ہے لیکن کراچی میں رہنے کی اس کو اب نیت نہیں ہے تو اب لاہور کا مقیم ہوا اب کبھی کسی سلسلے میں کراچی آ گیا اور اپنے مقام میں پھیرا تو اب وہ مسافر رہے گا مقیم نہیں رہے گا جب سارا دار و مدار ان ملاوال و بنیاد نیت پر رہے جہاں پر قیام کی نیت ہوگی وہاں پر یہ مسئلہ گویا کہ ختم ہو جائے گا ضرور فرمائیے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیقت ہم آئے شریعت کے مسائل اللہ رب العزت ہمارے لیے اسٹائل فرمائے کل ان شاء اللہ عزیز میں آپ کے سامنے سود اور دگر اور مسائل پر آپ کے سامنے چند شرحی مسائل پیش کروں گا دعا فرمائی اللہ رب العزت استقامت کے ساتھ ان تمام مسائل کو بیان کرنے کی اس کو سننے کی اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی اور اس کے عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے واسطہ پیارے کہ ایسا ہو کہ جو سننی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاگر گیا اور گھومے مچے کہ وہ مومنو تالخ ملا فرش سے ماتم اٹھے کہ بتے وہ تاہر گیا ایمان پیدے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے سدمو میں بنا دے واخرا وانا الحمدللہ